إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور من ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا رأب إلا له ومن يبلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق بقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي حرككم من نفس واحدة وخرك منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام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 وقيل لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة في نعا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع للين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمشون على الارض هونا وَإذا وهم الجاهلون سَلَامًا ندین نوجوان ساتھیوں محبت شامنی یسورت الفرقان کی ایک آیت میں نے شراوت کی ہے جس آیت میں اراح عالمین نے اے الرحمان اللہ تعالیٰ کے محبوب نیک پسندیدہ بندوں کا تذکرہ ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نیک بندوں کی کچھ خوبیاں کچھ علامتیں اور کچھ نشانیاں بیان کی ہیں وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرما دیجیے میرے بندے ہیں اور میرے محبوب بندے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے محبوبین بندوں میں شامل کر لے وعباد الرحمن یہ رحمان کی اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں الین سونا اردونا جو زمین پر چلتے ہیں تو بڑے تواز انکساری اور آجدی کے ساتھ چلتے ہیں اکڑ کر کے نہیں چلتے تکبر اور گھمن اور غرور کر کے نہیں چلتے بلکہ چلتے ہیں تو شرافت کے ساتھ تواز انکساری انتشاری کے ساتھ اللہ تعالی کا بندہ بن کر کے وہ چلتے ہیں وینا باپ انجاہ قالو سلامہ اور جب جہانت کرنے والوں سے ان کی مٹھے ہو جاتی ہے تو ان سے بحث اور حجت بازی کرنے کی بجائے قالو سلامہ کہہ کر کے سلام کر کے وہ گزر جاتی ہے یہاں اللہ رب آدمی ہے پورے ایک رو میں تقریباً دس بارہ آیات ہیں جس میں اللہ نے اپنے عباد الرحمان اور بندوں کی بہت ساری علامتیں و نشانیاں بیان کی ہیں سب سے پہلی علامت و نشانی اللہ تعالیٰ نے توادو اور ان بیان کی ہے اللہ رب العارمینا توادو بہت ہی پسندیدہ ہے امیر المومنین عمر خطاب علی اللہ تعالیٰ نے جمعے کا خطبہ دے ہیں اور آپ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں میں نے نبی علیہ صلاب خان کو فرماتے ہی سنا کہ اللہ تعالیٰ ارسات فرماتے ہیں من توازاری ہاتھا رفاٹ ہو ہاتھ آپ نے ساتھ فرمایا اے لوگوں رب العالمین نے میرے اوپر یہ اپنا پیغام حکم نازر کیا ہے اور میں سب لوگوں کو پہنچا دے رہا ہوں اللہ تعالہ کا پیغام منتوا گالی نئی ہاکدہ رفات ہو ہاکدا جو انسان ہما میرے لیے منتوا گالی ہاکدہ اور جو اس دنیا میں میرے لیے تباہ دو ان کی ساری عبدی اختیار کرے گا اور چھوٹا سن کر کے زندگی گزارے گا پھر میری رضا کے لیے آپ ہم آتے ہیں اللہ نے فرمایا ہاں قدا اس کو ہم کتنا ہی دالا برند کر دیں گے جتنا وہ عرضوں کو اپنے اللہ تعالیٰ کی نگاہیں اپنے آپ کو چھوٹا ظاہر کرے گا جتنا ہی تواد و جی ان اور آجدی اور سادگی کے ساتھ رہے گا اللہ سما کے رفا تو ابھا اتنا ہی اس کو ہم زیادہ بلند کریں گے امام مسلم اور امام شریوی رہ اللہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نما سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ اللہ نے ساخت روایا اور بعد روایت ہے کہ آپ نے تین چیزوں پر قسم کھا کے فرمایا آل بنوایا ماں نا سر سد کا تن ایو سد کا خیرات کیا کرو اللہ تعالی کی راہ میں دو اپنے اس حلال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گریبوں مشکلوں یقینوں بیواؤں کو دو اللہ کی قسم سمکھا کے کہتا ہوں ماں نہ سرت مال سدا کا تر مالی, مالی. خیرات کبھی مال کو بھٹاتا نہیں بلکہ صدقہ خیرات مال کو بہاتا ہے سڑک پھیرا کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا ماں نہ ترمن مالک اور نمبر دو آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ سر نبی کا ہیں سنگ بنواتے ہیں جب کوئی انسان کوئی مظلوم کسی دادی نے اس کے ساتھ شن کیا اور کوئی انسان کسی مسلمان سے اس پر کو کچھ جاگتی ہو گئی اگر وہ اب کو درگھر اور ماس گھنٹی سے کام لے لے اور اس کو بخش لے تو اللہ تارہ فرماتے ہیں اللہ اللہ کو شخصے میں کسم کھا کے کہتا ہوں ماس کر دینے اور در بدر کر دینے سے عزت گھنٹی نہیں کر کے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو اور بڑھا دیا کر نمبر تین جس پر میں کسم کھاتا ہوں مارا سواب اللہ تعالیٰ کی ریگا اللہ تعالیٰ کی سچنودی ریا اور مموز سے بچتے ہیں جو دنیا میں تباہ و ان کے ساری عادتی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور بلندی عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو متوازے بنائے امام مصطیب رحمت اللہ علیہ ان میں صحیح چندر نگر کرتے ہیں نبی رہے پراپر میں شاثر آیا اے لوگوں کا اللہ رب العالمین ابھی میرے پاس وہی آدمی کی ہے اور حکم دیا ہے کہ ہم تم کو اللہ تعالیٰ یہ نیا پیغام اور نئی وحی تم کو پہنچا دولہ وہ پرینام یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر زندگی گزارو تو ساری آرمی اور چھوٹے بندر کے زندگی گزارو لاحد خبردار کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اپنے حسن جماعت اپنے مان و دولت اپنے علم اپنے دینوں تک واپس لے دے کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی پر فخر نہ کرے اور اپنی بڑائی نہ جتائے ورا یوزی بھارت مرا واد خبردار ایک انسان دوسرے انسان اور جاتیوں سرگسی نہ کرے اسی طرح پیار ہمیں ساتھ سنایا ایک انسان دوسرے انسان کو کے ساتھ ختم نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے بدل دیے ہوئے نبی علیہ اس کو شام کو حکم دیا کہ ہم تمام لوگوں کو آپ توادو ان کے ساری کرنے کا حکم ان انجام اللہ پہنچا دیں یہ توادو ان کے ساری کیا ہے اس کا کیا معنی ہے یہی اصل میں سمجھنا ہے کیونکہ نبی علیہ پر آپ کی بڑی پیاری دعا تھی آپ دعا ہیں اے اللہ ہمیں اپنی ظاہر کرتے اللہ <سؤال> تعالیٰ بس میری ایک تاج نارا دعا کو سن لے ایجالمی کبھی اپنی نگاہ میں مجھے میری نگاہ چھوٹا بنا دے اور بڑا بنا دے کمال یہ ہے کہ انسان اپنے صحیح اپنے آپ کو مکوا دے اور عادت اور معمولی سمجھے لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہ میں اس کو بڑا بنا دے وہ اس سے بڑا کمال یہ ہے اور جو انسان اپنے سے بڑا بنتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کی نگاہ میں اس کو چھوٹا بنا دیا سمال سب سے پہلے سوال یہ ہے سوالوں کا مطلب آپ نے سمجھ لیا سوال کنکاری آج بھی کم روز دور سے آپ ساتھ ہوں آج زندگی آپ گزارے یہی سب کے سوالوں ہے سب سے بہت با... اللہ تعالیٰ کا ہمارے سوالوں کا سب سے بڑا مستقل اللہ تعالیٰ ہے سب سے پہلے ہم تمام سرما ہو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہم متوازے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جہاں آ جائے قرآن کی آیت جہاں آ جائے ندی کی سنت جہاں آ جائے وہاں اپنے آپ نے اندر بڑا بھائی پر محسوس نہ کریں اس سنت پر ہم عمل کریں گے تو ہماری دلکت ہوگی آرت پر مر کریں گے تو ہمیں حکارت کی نجات دیکھا جائے گا یہی اثر میں آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے آج مسلمان خرما تو پڑتا ہے روزہ رکھ لیتا ہے ممکن ہے پانچ وقت کی نماز کی پابندی بھی کر گے لیکن اللہ رب خدا عدم کے سامنے تباہ جس کا مطلب یہ ہے تبادو یہ ہے کہ اللہ رسول کے ہر حکم کے سامنے انسان اپنی گردن جھکا دے مسومن کی وہ لکشہ کہ جس میں یہ رسائی ہو ادھر تلوار ہو, ادھر ہودن چھپائی ہو اصل یہ ہے پورا العالمین کے سامنے سوا کو کرنا اللہ تحم جہاں آ جائے قرآن جہاں آ جائے ندی کی سنت جہاں آ جائے چاہے ہمارے باپ دادا کے خلاف ہو بیوی بچوں کے خلاف ہو ہمارے رپور بات کے خلاف ہو یا ہمارے نفس اور ہم دیکھار ہو ساری چیزوں کو ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن کو جکا دینا سمنا رہے دینا اصل یہی اللہ مداسف حکم کے سامنے سوال ہوئے لیکن افسوس اور افسوس یہ نفس آج ہمارے اوپر ہمارے اللہ تعالیٰ کی محبت پر نبی کی محبت پر شریک پر انسان کا نقص امارا آزادی ہے اس لیے تن کو لیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے گردن کو چکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا میرے بھائی رہے پراسان کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبوض سمایا اور آپ فجرت کر کے مدن پر منقورا کرائے دو مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے اندازہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے تباہ کو تو ان کے ساری سے کام لے گا اور اللہ تعالی کے ہر حکم کے سامنے گردن جکا دے گا ہی رسم میں تباہ ہو تو گئے نبی رہے پرارتھنا ہی کر کے مسینت منورہ بھائی آپ نے دیکھا کہ مدینہ, مدینہ بہت ہی زیادہ ناپور ان ناپ کے اندر اناپ توڑ کے معاملے میں بہت زیادہ ہی زیادہ بگڑا ہوا معاشرہ تھا کوئی ایک انسان مدینے نے تجارت کرنے والا اور دکانداروں میں ہمارا داری کے ساتھ لین دین ہی کرتا تھا بلکہ ہمیشہ لینے کی باری آتی تو زیادہ لے اور طور کر کے یا نہ کر کے دینے کی باری آتی تو گھٹا کر کے دیتا تھا جس کو ویسے ڈنڈی مار دو کوئی نظام نہیں تھا جو جیسے کہ ایمانی کے ساتھ کمی بیٹی کرتا بلکہ انہوں نے دو پیمانے پر بنا رکھی تھی ایک بڑا اور ایک چھوٹا لینے کی باری آتی تو بڑے سنے سے بیٹے اور بیٹھنے کی باری آتی تو چھوٹے سے بیٹے یہ بڑا خطرناک ہے تھا اور بڑی خطرناک برائی تھی نبی رہے پر مدینہ منورہ جب ہیر کر کے آئے وہ مدینہ منورہ کے بعد اور مدینے کے وہ سچار اور وہ سیز میں کرنے والے کاروباری ہو جن کے دانا پر دانا سمجھوں سے دو پیمانے رکھتے تھے لینے کی باری آتی تو بڑے تھے اور دینے کی باری آتی تو چھوٹے تھے نبی رہے پراستان سے مت منہ آئے اللہ ارب الدمی نے قرآن ساتھ پارے کے پارے ایک آئ نازر کر دیتا یہ آئ نازک ہوئی اور نبی رہے پراستان میں لوگوں کو پڑھ کر کے سنا دیا وہی نندین مدد سے بھی ہو ان لوگوں کے لیے جو دن مار دی بربادی ہو ان لوگوں کے لیے کہ نا دور سے کام کرتے ہیں لینے کی باری جاتی ہے تو بڑے سے لیتی اور زیادہ لیتے ہیں اور دینے کی باری آتی ہے تو چھوٹے پیمانے سے دیتے اور کم دیتے ہیں اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہوئے بربادی ہو جب ناپ کو دوڑ کر کے لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں اور نہوں کو, کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہو ان کو یہ ہو کہ یہاں جو کسٹمر کو دھونا دے رہے ہیں خریدنے والے کو چھپا رہے ہیں لیکن جس کے سامنے حساب کتاب قیامت آمد سے کتنے دے رہے ہیں اللہ تعالی کے سامنے جس کے سامنے حساب کتاب پیش کرنا ہے وہ ان کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے اب جنگا ہو تارا نواز ہیں جب یہ قرآن سال شکایت نا اور ایک بڑا سفر میں صاحب ایک رام کو پڑھ کر کے سنا دیا آپ کو کوئی کمار دار ناسک کرنے کی ضرورت نہیں پڑی پولیس کی ضرورت نہیں پڑی اور منہرا کے سب نے دامن لیا پہلے مسینا بتا لوں کرماس اس ایک سامنے گردن جھکایا اور دنیا کے سب سے زیادہ اچھے اور بہترین لا تو انسان مسلمان ہر تم کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تمام کو ان کے سارے اختیار کرے ہزاروں کے سامنے گردن جھکا دے دوسری سات اور سب کو بتائیں عرت کے لیے دےیائی اور بے فردی عام تھی آپ آباد جانتے ہیں حرام تاریخوں کے لیے پیشہ اور یہ اشانی تھی یہاں فور عورتیں یہاں پیشاور عورتیں آباد رہتی ہیں پھر دےیائی بے فردی بالکل آم کی تھی نہ کرنا تباہ کیا جاتا تھا عورت اور اگر انہوں نے کام میں کچھ ہے یا بڑے میں کچھ ہاتھا ہے تو دوپٹہ اتار کر کے وہ دوپٹہ ہوتی تھی جی دوپٹہ بڑا اس طرح سے کر دیتی تاکہ اتنا چیز ہیں اگر اس طرح سے پہننے کے کیا فائدہ ہے ذرا اس طرح دیکھ لے اور غریبہ کھل جائے تاکہ کان میں کیا پہنا ہے وہ بھی دیکھ لیں اور گرن میں نے کیا پہنا ہے وہ بھی ہماری پہنے ہماری مائیں اور ہماری شہر کیا دیکھنے یہ مقصد تھا کمش پوری ہوتی تھی سر بتا رہا کرتا تھا صرف یہ تھی کہ جب دیو کو لی تھی اور کو پہن دینے کے بعد وہ اپنے کانوں کو کھول لیتی اور بچے کو اس طرح سے گریبا پر رکھنے کے بجائے چھپنے کے بجائے اس کو ہٹا دیتی تاکہ کڑے کا پار اور کڑے دیوہار بھی نظر آ جائے یہ آپ بہتر ندیت منوگرہ میں عورتوں کا دسوس تھا ہر پہرو سارا وہاں کہتی ہے نبی ہو رہی شراب سامنے نماز ادا کرائی فرد نماز دست میں اور سنام پھیرنے کے بعد آپ نے لوگوں کو فرمایا اپنی اپنی جگہ پر سبب بیٹھے ہیں آپ نے کھڑے ہو سورے کر کے سورہ حضاب کی شرابت کر دیا اور ہمارے گا پرانے کی ہے وہ آئے یہ ہم ندی جو کل وہی کا وہی اور اپنا سراج میں اے ہمارے نبی آپ اپنی بیٹھیوں کو اپنی دیدیوں کو اپنے گھر کو اور مومنوں کو کہہ دیں یہ بھی اپنی دیدیوں اور بیٹیوں کو اور اپنی ماں اور بہنوں کو یا ہے نبی اے ہمارے نبی پل بھی اروا جیتا آپ اپنی جیویوں کو کہہ دیں وہ بنا دیا اور اپنی بیٹوں کو حکم دیں یہ اپنے اوپر نکال ڈال کر کے پردہ ڈال کر کے آگے نے اپنے اور پردے کا حکم دیا ہے جیسے کل تک کے باہر نکلتی تھی اب ان کو اس طرح سے نکلنے سے منع کر دیا گیا ہے ہمیں یہاں پر ندی رہے پاس خان نے نماز ادا اور نماز کے بعد مردوں کو سنایا اور سارے مر اٹھے اور اپنے گھر پرت کر کے آئے ہمارے بنا رہی ہر انسان نے اپنے گھر میں پہنچ جانے کے بعد نہ گنڈا اٹھایا نہ لاٹھی اٹھایا نہ اسے باروک نوبت آئی اپنی ماں اپنی بیٹی کو اپنی بہنوں کو اپنی دیوی کو رکھا کیا اور کہا میری ماں اور میری بہنوں میری بچیوں ابھی میں یہی رسول سے نماز آتی ہے اور آپ کے فرد نماز سے فرا رکھ یہ ہے تعداد مرورہ سے اچھی عورتیں دنیا نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ کافی سن کر کے انہوں نے ایسا ہے کارو کر دیا کہ اس کے بعد جب بدل مرورہ عورتیں نکلی تو اس سات کا ہندر نمبر معلوم پاتا ہے کوئی نئی مخروق آ ہے اس قسم کی مخلوق بدلنے میں کبھی دیکھ نہیں گئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیں ہم اپنے ہر حکم کے سامنے دردن جھکا کے لیے مالا بنائے یہ دوا تو اس کی آج میری انتہا ضرورت ہے اللہ العزیز کے فرمان کے سامنے سباد اس کے تاریخ اور اگر یہ بھی راست میں ان میں وہاں سگڑ کروں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں میرے حکم کو کیا جانے کے بعد میرے ہوں کیا جانے کے بعد کتاب اور نبی کے جانے کے بعد جو قبول کرنے میں اپنی تو ہی سمجھتے ہیں غروب ان گریب ان کو ہم گردی کر کے جہنم میں کا کر دی یہ بڑی شدید وئی ہے اور یہ اجلیش کا طریقہ ہے ان لوگ کو جب اللہ نے تیزا کرنے کا حکم دیا تو فرشتوں نے کر دیا ابا اب تک کہا میں تو نہیں کروں گا آدم کے خرچہ کرنے میں میری توہین اور قیامت تک کے اس پر لعنت بھیج اس لیے میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے کہ اجلی کی رائے اختیار نہ کریں ہر اسکو کی رائے تیار کریں کہ اللہ کا ہن مارا کہ آدم کا خرچہ کرو اپنی توہید اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی توحید نشی سنوائے شہید مسلم کے حدیث ہے نبی ریٹ رات کا بیٹھے اور سارے لوگ آپ نے دیکھا ایک نوجوان بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے دائیں ہاتھ سے نہیں کھا رہا ہے کھانے کا ماملہ ہے دائیں بائیں ہاتھ سے ان ہاتھ سے کھا رہا ہے آپ نے دیکھا آپ نے اس کو منا کیا میرا خبردار لہتا پور میں شمالی کا بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ خود کی عملے کا دائیں ہاتھ سے کھاؤ اس نے کہا سن کر دیا لیکن اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے دردہ جانے سے انکار کر دیا سنا آپ کی مجلس میں آپ کے سامنے لیکن اس نے دردہ گردن سے انکار کر دیا اس نے کہا گیا سن ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے سنبھال لیا میں نے سن لیا اپنی بات یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانے کی میری عادت نہیں ہے اللہ بہت یہ ہے اگر انداز ہو ان سے کھانے نہ ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے ڈردن ڈکا کے ڈروانا ہو تو نبی کے سامنے اور اللہ کے سامنے بھی انسان انکار کر دیتا ہے انکار کرتا یا رسول اللہ آپ نے ایسا فنوایا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے یہ آپ کا فرمان ہے لیکن میں کروں کیا میری عادت ہی نہیں بائیں ہاتھ سے کھانے کی سیدھے ہاتھ سے کھانے کی میری عادت کی بائیں ہاتھ سے کھانے کی آپ میرے پاس میں اللہ حد رکھا اب کی اب زندگی بھر تجھے بائیں ہاتھ سے کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ اللہ رسول نے ایسی بے سین گوئی کی اور آپ کے حسم کے سامنے ڈر گرا دیکھنے کے بجائے اس پہ تو اس قدر اللہ نے کسی کبھی ہر ہم لوگوں نے دیکھا ایسا رسوس چلے گئے لیکن اس سبھی کو سیدھے ہاتھ سے کبھی نہیں ہوا کہتے اس کا ہاتھی نہیں سا. ہاتھ کبھی محتق نہیں جا رہا دیا ہاتھ کبھی محتقاہی ہمیشہ کھاتا رہا ہمارا درواز تھا کہ راجا کے یہ سال ہمارے اندر پیدا کر دے اب اتوار تک الحمد للہ وقفا وسلام اللہ اللہ قرآن کے حکم کے سامنے گردن جکا دیا آپ کی سوادوں کا حق <تصفيق> کا مستحق اللہ کے رسوس اور شریر کتاب و کے بعد سب سے زیادہ مستحق میرے بھائی آپ کے ماں باپ ہوا کرتے وقفہ انتظر انتظر ماں باپ کی سدھ میں اور ماں باپ کے بعد وہ سرما بازاری شریعت کروشنی ہے جب تک ماں باپ کسی برائی کا اور نافرماری کا حکم نہ دیں تب تک اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ آپ کے دبادوں کے اسے ماں باپ ہوا ان کے حسم کے سامنے دردن جکا دینا ان کے ساتھ شروع کرنا ان کے بعد سرما سزاری کرنا ہر سماج کے اوپر انداز میں فرمپرا میں رکھا ہے اسی لیے ندی رہے ساتھ رواتے ہیں سروات گروہ ہی ونالی پڑھا گا آپ نے تین روپئے ساتھ روایا سرواتک اللہ روپئے دکند ہو اندر کی نے میرے امت کے تین قسم کے پد وقت ہے جن جی کے حالت کے بھی اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہوں گے نہ تو ان سے بات کر جاری MOVE! بولا اور ہم جہاز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اس کی وجہ یہ ہے کہ گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں اہم کا توف ہے بلا یا رسول ماں باپ کو موجودہ رو ملا یا رسول پانچ پرسینٹ پہنے پہلے انتظار ہو گیا لیکن ماں جملہ ہے آپ نے ساتھ ہے اے کر واپس لوٹا اپنے مولی خدمتوں پر اندازہ اگر ماں کرے گا، اگر نے ایسا کیا یعنی خدمت کرتا رہا رہے گا تو ہادیوں کا سواب پائے گا کرنے والوں کا سواب پائے گا اور مجاہد کا بھی تباب پا جائے گا اللہ نے سب آپ کی خدمت میں اور ان کے بارے میں یہ تاریخی رکھی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہمیشہ ان کی حد با جائے بات ہاں نہ جائے کی تو ہم ان سے نہیں جائے گی بات لیکن کہاں تک جائے ہو نیشن کی بات ہو ہر حکمے کے سامنے کا جن چکا دینا چاہیے یہ تبادو ہے اس کے باہر ہمارے تمام مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے کے پاس تبادو اختیار کریں آج بھی کسی سے بعد ہم کی کوشش نہ کریں ہر ایک اللہ کے رسول کا فرمان سمجھ کر گے اپنے بھائیوں کے ساتھ سوالو ان کے ساری آدمی کسی ندی کو اللہ تعالیٰ نے نبی کو ہو دیتے ہیں وہ صرف تراہ کا ملی ہمارے نبی آم بوستوں کے ساتھ ان کے ساری کا کام ہے رحمت المحبت کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سناتے وقت چراہ کا ملی ہمارے نبی جو آپ کی طرح کرنے والے یہ مومن ہیں ان کے ساتھ یا تمام کے ساتھ ان کے ساتھ سنگت کے ساتھ محبت کے ساتھ اور آزمی کے ساتھ اور ان کے ساتھ سارے قربانی کے ساتھ آپ میری گزارے اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اپنے دونوں کے ساتھ زندگی گزارے اللہ تعالیٰ سب کو ہماری تو محبوض اللہ تعالیٰ ان کے قدر کو ادا کرائے جو بڑے فارہ اللہ تعالیٰ ان کے پریشانیوں کو دور کرے ہم تمام مسلمانوں کی مشکل صلى الله عليه وسلم من فضلك وادنا واجعلنا من الصالحين الله رحمك الله ان الله يامر بالعدل والهي فان والقرباء ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكروا الله